عبد اللہ ذہین قدر محترم و عزیزان گرانی قدر سلام علیکم و رحمۃ اللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرے آج کے خطاب کا موضوع ہے اسلام اور پاکستان کے خلاف ایک گہری تعریف اور جس کی وضاحت جیسا آپ نے پروگرام میں دیکھ لیا ہوگا ان انٹرنل کاج میں کی گئی ہے کہ ماروبی صاحب اور ان کی جماعت کی چالیس سالہ تاریخ مودوبی صاحب کے اپنے الفاظ میں جانتا ہوں کہ یہ معذور جس قدر اہم ہے اسی قدر نازک بھی ہے اہمیت کا تقاضہ تو آپ اہمیت کا اندازہ تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ چالیس سال سے پھیلی ہوئی یہ تاریخ ہے اور اسی لیے اسے میں نے دو نشستوں میں بانٹ دیا ہے <coughs> کیونکہ یہ ایک نشست میں کال تین گھنٹے پر ہی کیونکہ پھیلی ہوئی ہو سمیٹی نہیں جا سکتی میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں پوری تفصیل سے یہ چیز آپ احباب کے اور قوم کے سامنے آ جائے نازک اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں یہ قوم عام طور پر جذباتی ہو گئی ہے جو لوگ کسی تحریف کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ اس, اس تحریف کے خلاف کسی قسم کی کوئی تنقید برداشت نہیں کرتے عام طور پر لیکن یہ قرض عمل صحیح مناسب اور موجود نہیں ہوتا کوئی تحریف بھی من اللہ کو ہو نہیں سکتی کہ اس پر کسی قسم کی تنقید نہ کی جا سکے تنقید کو اگر ٹھنڈے دل سے سنا جائے تو اس سے گہرا فائدہ ہوتا ہے اگر وہ تنقید صحیح ہو تو اس کے بعد انسان علاوت و سیرت یا تو اس میں اصلاح کر لیتا ہے یا اسے چھوڑ دیتا ہے جیسا کہ آج سے قریب دو سال پہلے خود جماعت اسلامی کے بڑے بڑے اہم ارکان نے اس جماعت کو یہ کہہ کر چھوڑا تھا مولانا امین حسن اسلحی کے الفاظ میں کہ میں نے سولہ سال تک ایک راہ گم کردہ قافلہ کا ساتھ دے کر آخر میں اسے چھوڑا اور اگر یہ ان کی دانش میں تنقید غلط ہوتی ہے تو وہ پھر پہلے سے بھی زیادہ دل جمئی کے ساتھ اس تاریخ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں کیونکہ جو اعتراضات اس کے خلاف ابھرتے ہیں وہ اپنے دل کو تقسیم دے لیتا ہے اتنی مان دلا دیتا ہے کہ یہ اعتراضات کچھ وقل نہیں تھے تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے اس لیے نہایت ضروری ہے بالخصوص ہمارے ملک میں ہماری قوم میں اس دور میں کہ کسی تاریخ سے بھی آپ وابستہ ہوں اس تحریف کے خلاف اگر کوئی تنقید کی جاتی ہے تو اسے نہایت ٹھنڈے دل سے غور و خوف سے سننے کی ہمت پر بات میرے اس خطاب میں یہ تاریخ جو ہے اس کی مخالفت کی اس سے پہلے ایک اور اہم مرحلہ سامنے آئے گا اور وہ یہ کہ ایک اسلامی مملکت ہوتی کیا ہے پھر یہ کہ پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا اس پہ تصور دینے والے اس کا مطالبہ پیش کرنے والے اس میں کامیابی حاصل کرنے والوں کے ذہن میں اس کے متعلق تصور کیا تھا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ گزشتہ تیس سال سے کم و دش یہاں بھاند بھان کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم حضرات ایسے ہیں کہ جن, جن کے ذہن میں یہ بات صاف ہے کہ اس مطالبے کا آخر مقصد کیا تھا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان سے یہ کہا کہ دل ایسی چیز کو ٹکراٹ دیا نسبت پرستوں میں بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا یعنی اگر وہ اتنے تنگ نظر نہ ہوتے تو ہم کبھی یہ مطالبہ پیشی نہ کرتے یا ہمارے مطالبے کی بنیاد منفیانہ نگیٹو تھی کوئی مثبت بات نہیں تھی کہ ہم نے یہ اس لیے مانگا تھا کچھ کہتے ہیں کہ اس کے محرکات معاشی جذبے تھے بڑے بڑے کردار یہ چاہتے تھے کہ الگ ہو کر اپنے اپنے کارخانے کائم کریں ذمہ داریاں کام کریں سرمایہ داریاں کائم کریں یہ اس لیے مانگا گیا تھا مذہبی گوشتوں سے بھی اس کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اسلامی مملکت بنانے کے لیے تھا تو وہاں بھی اسلامی کا تفاف نہیں ہوتا <خصف> تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے اور میں نے اسی لحاظ سے اپنے خطاب کے پہلے حصے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی مملکت ہوتی کیا ہے اور پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا میرا خیال ہے کہ ہم اس سے متفق ہوں گے کہ یہ گوشا بھی اس خطاب کا اس موضوع کا دوسرے دیشوں سے بھی زیادہ اہم ہے کہ مثبت طور پر ذہنوں میں یہ بات تو صاف ہو جائے کہ اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں اور پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا گیا تھا ان تنظیلی الفاظ کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں خطاب کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرے اس خطاب کا موضوع ہے اسلام اور پاکستان کے خلاف جہری سازش سازش کے لفظ سے ذہن کسی ایسے انقلاب کی طرف منتقل ہوتا ہے جس کا مقصد کسی حکومت کا تختہ الٹ نہ ہو سارے انقلاب ملک کے اندرونی خلفشار کے ذریعے برپا کیا جائے اور ہر کسی بیرونی طاقت کے ایمار یا بلبوتے پر لیکن جس سازش کا امتساس میرے اس خطاب کا مقصود ہے وہ اس سے مختلف ہے اس کا مقصد کسی حکومت کا تختہ الٹنا نہیں اس سے مقصود یا تو مملکت پاکستان کا سرے سے وجود ہی ختم کر دینا ہے اور یا اس غرض و وغائد کا ختم کر دینا جس کے لیے اس مملکت کا قیام عمل میں آیا تھا اور جو اس کے وجود اور بقا کی اصل و حکاس اور وجہ جوال ہے ظاہر ہے کہ اگر کسی انقلاب کا مقصد برسر اقتدار حکومت کا تختہ الٹنا ہو تو اس سے مملکت بہرحال قائم رہتی ہے صرف حکومت تبدیل ہوتی ہے لیکن جس سازش کا مقصد خود مملکت کا وجود ختم کر دینا ہو خواہ وہ جس یا بتیا جائے یا بتدری اس سے بڑھ کر خطرناک سازش کوئی اور ہو نہیں سکتی اس سے آپ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے اس موضوع آنے سے پہلے میں اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ان خوشبخت افراد میں سے ہوں جو نظری طور پر انیس سو تیس کے پاکستانی ہیں جب علامہ اقبال علیہ رحمٰ نے الہ کے مقام پر مسلمان نے ہند کے لیے ایک جدا گانا مملکت کا تصور پیش کیا تھا اس مملکت کی غرض و غائب کو انہوں نے چار لفظوں میں اس اختصار و جامعیت کے ساتھ چمٹا دیا تھا جو اقبال ہی کا حصہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا تھا پھر دہرا के کہ انیس سو تیس میں کہا تھا اور اس کی اہمیت جو میں نے اس پہ زور دیا ہے ذرا آگے چل کر آپ کے سامنے آئے گی انیس سو تیس میں انہوں نے پہلی بار تصور دیا مسلمانوں کے لیے ایک جدا گانا مملکت کا اور اس کی وجہ جواز بتائی کہ اس سے اسلام کو موقع مل جائے گا کہ وہ ان اثرات و نقوش سے آزاد ہو کر جنہیں عربی شاہیت نے اس پر فرد کر رکھا ہے اپنے قوانین اپنی تعلیم اپنی ثقافت کو مرتز کر کے انہیں ایک طرف ان کی حقیقی اور اصلی روح سے قریب تر لے آئے اور دوسری طرف اثر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیں پہلی بار میں تصور دیا گیا ہے آپ دیکھیے کہ وہ کس قدر واضح اور کس قدر سید ہے میں اپنے اس خطاب میں اس عمر کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی حقیقی اور اصلی روح سے مفہوم کیا ہے عربی شاہن شاہیت نے یعنی مسلمانوں کی ملوکیت نے خا وہ عرب ممالک کی ہو اور خا غیر عرب ممالک کی اس روح کو مصق کر کے اسے کس طرح مروجہ مذہب میں تبدیل کر دیا اور اقبال نے اس حقیقی اور منزع اسلام کے احاط کی کیا صورت تجویز کی اور وہ کس طرح پاکستان کے لیے ایک خطۂ زمین کی شکل میں عمل میں آئی اور آخر میں یہ کہ اس مقصد اور غائب کو تباہ کرنے کے لیے کون سی سازش کی گئی اور کی جا رہی ہے اپنے اسی خطبہ میں حضرت علامہ نے اس عمر کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ اسلام نہ تو خدا اور بندے کے مابین کسی نجی معاملہ کا نام ہے اور نہ ہی یہ کوئی کلیسائی نظام ہے جس کی بنیاد تھوکریسی پر ہوتی ہے یہ ایک ایسی منتقت کا نام ہے جس کا اظہار روسوں سے بھی بہت پہلے ایک ایسی شکل میں ہوا جو عقب اجتماعی کی پابند تھی اور جس کی بنیاد ایک اخلاقی نسب العین پر تھی علامہ اقبال کی طرف سے پیش کردہ اسلام کا یہ تصور دار حقیقت قرآن کریم ہی کی مختلف آیات کی تفصیل ہے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ انسانی ذہن نے اجتماعی نظام کا جو تصور بھی پیش کیا ہے اس میں یہ چیز بطور قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ بعض انسانوں کو حق حاصل ہوتا ہے یا وہ ایسی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں جس سے انہیں یہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں پر حکومت کرے پرانے کریم نے کہا کہ یہ تصور کفر ہے باطل ہے وجہ تبلیل انسانیت اور باعث تحقیر آدمیت ہے کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں پر حکومت کرے خواہ وقت اقتدار آنا یا قوانین وضاح وضع کرنے کا اختیار بھی کیوں نہ حاصل کر لے حتیٰ کہ خواہ اسے نبوت بھی کیوں نہ مل جائے اسے کسی انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہو سکتا سورائے اعلی عمران کی آیت اڑہتر میں یہ دونوں چیزیں نہایت وضاحت سے بیان کر دی گئی اقتدار مطلب کی شکل سابقہ دوار میں ملوکیت کی تھی جس نے عہد حاضر میں ڈکٹیٹرشپ کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور قانون سازی کے حق نے آج کل جمہوریت کی شکل اختیار کر رکھی ہے جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اس اختیار کو مذہبی پیشوائیت اپنے لیے مخصوص کر لیتی ہے اسے تھیاوکریسی سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ سب تصورات غیر اسلامی ہیں پرانے کریم کی روح سے حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے جس کی عملی صورت یہ ہے کہ اس کی نازل کردہ کتاب میں دیے گئے اصول و احکام کی اطاعت کرائی جائے یہی کفر اور اسلام میں خط امتیاز ہے یم الم یحم با انضلّائے کا حمل کافر اس کا واضح ارشاد ہے یعنی جو لوگ قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہی تو کافر ہوتے ہیں جو لوگ اس, اس اصول کو تسلیم کرنے انہیں مومن کہا جاتا ہے انہیں مومنین پر مشتمل ایک قوم متشکل ہوتی ہے جسے امت مسلمہ کہہ کر پکارا جاتا ہے یہ امت امت واحدہ ہوتی ہے اس میں نہ کوئی مذہبی فرقہ ہوتا ہے نہ سیاسی پارٹیاں نہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا وجود ہوتا ہے نہ گروہ بندا نہ تصورات و مفادات ایک امت اس کی ایک مملکت اس مملکت کا ایک ضابطۂ قوانین اور اس کی ایک مرکزی اتارٹی کوئی غیر مسلم اس امت یا قوم کا فرد نہیں ہو سکتا دنیا بھر کے مومن بدا لحاظ وطن و نسل اس امت کے فرد ہوتے ہیں اور تمام غیر مسلم دوسری قوم کے افراد اسے دو قومی نظریہ کہتے ہیں جو اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے ممبت اسلامیہ کی سب سے پہلی مرکزی اتھارٹی خود اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے ان کی صورت میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ انہیں یہ مقام کس طرح حاصل ہو گیا وہ معمور من اللہ تھے کیونکہ نبوت یا معموریت من اللہ حضور کے ساتھ ختم ہو گئی اس لیے آج کے بعد اس کا انتخاب امت کے باہمی مشورہ سے ہوگا اور اس کے لیے بنیادی شرط کوالیفکیشن سیرت اور کردار کی بلندی اور تاکیزگی اور اہلیت ہوگی میں اس میں قرآن کریم کی آیات کے حوالے میں نے ساتھ کے ساتھ دیے ہوئے ہیں انہیں چیک کیا جا سکتا ہے قرآن مزید میں کچھ احکام متعین شکل میں دیے گئے ہیں اور باقی اصول یا اقدار کی شکل میں ان اصول و اقدار پر عمل درآمد کے طریق امت کے مشورہ کے مطابق پائیں گے انہیں آپ جزوی احکام کہہ لیجیے پرانے اصول و اقدار تو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہیں گے لیکن ان پر عمل درآمد کے طور طریق مختلف زمانوں میں مختلف زمانوں کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہیں گے لیکن یہ تبدیلی مملکت اسلامیہ کر سکے گی کوئی فرد یا گروہ یا کوئی اور جماعت اپنے طور پر نہیں کر سکے گی یہ تھا مملکت کا وہ تصور جسے قرآن کریم نے پیش کیا اس کی بنیادی خصوصیت یا یوں کہیے کہ اس کے نتائج یا ماحصل کو علامہ اسمال نے ایک شیر میں سمٹا کر رکھ دیا ہے جب کہا کہ قسرین سائل و محروم نیس عبد و مولا حاکم و معقوم نیس اس میں نہ کوئی حاکم ہوگا نہ معقوم نہ ہی کوئی شخص اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہوگا اور نہ ہی ان کے حصول کے لیے کسی انسان کا دست نگار ان کا مہیا کرنا مملکت کا فریضہ ہوگا اس سے انسانی اقتدار کے تصور تصو اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو اور نظام سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی یہ تھا اسلام کا وہ نقشہ جسے پرانے کریم نے پیش کیا اور جس کے مطابق امت مسلمہ کی سب سے پہلی مملکت قائم ہوئی حضور کے بعد کسی خلافت راسدہ کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی قرآن قوانین و حدود کے مطابق حکومت کترسہ <ص> کے بعد وہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی یعنی وہ قرآنی حدود کی پابند نہ رہی میں اس مقام پر یہ باس نہیں چھیڑنا چاہتا کہ یہ کیسے ہوا اور اس کا ذمہ دار کون تھا میں اسے اپنی کتاب شاہکار رسالت میں تقسیم سے بیان کر چکا ہوں جو آباد اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس کا مطالعہ فرما دیں اس غیر قرآنی نظام حکومت میں دین یعنی اسلامی نظام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا یعنی مذہب اور سیاست میں مذہب سے مقہوم رہ گیا نظری عقائد اور عبادات نماز روزہ حج وغیرہ اور پرسنل لاز نکاح طلاق وغیرہ سے متعلق امور حکومت نے انہیں مذہبی علماء کی تفویض میں دے دیا اور امور مملکت پبلک لاز اپنے ہاتھ میں رکھ لی اس طرح سلاطین اور مذہبی پیشوائیوں کے دو الگ الگ دوائر اقتدار وجود میں آ گئے اس کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری بھی پھر سے زندہ ہو گیا کیونکہ اس نظام یعنی دین کی مرکزی اتارٹی باقی نہ رہی اس لیے ایک طرف مذہبی سرقے پیدا ہو گئے اور دوسری طرف مسلمانوں کی مختلف سلطنتیں وجود میں آ گئی اس کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ایک امت رہی نہ ان کا ایک ضابطہ قوانین نہ ایک مملکت رہی نہ ایک اتھارٹی یہ ہے وہ نقوش جو علامہ اقبال کے الفاظ میں عربی شہنشاہیت نے اسلام پر سبق کر دیے اور جن کی وجہ سے وہ اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں باقی نہ رہا انہیں غیر اسلامی نقوش کو مٹا کر اسلام کو پھر سے اس کی حقیقی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے انہوں نے مملکت پاکستان کا تصور پیش کیا اسے نظریہ پاکستان سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی وہ منقطع جس میں قرآن کی حکمرانی ہو اسلام پر ان غیر اسلامی نقوش کے سبق کرنے اور انہیں قائم رکھنے کے ذمہ دار یہ تین عناصر ہیں یہ نظام ملوکیت نظام مذہبی پیشوائیت جس میں ارباب شریعت ملا اور اصحاب طریقت صوفی دونوں شامل ہیں اور نظام سرمایہ داری کے عدم, عدم بردار علامہ اقبال کی ساری زندگی ان عناصر کے خلاف جہاد میں بسر ہو گئی ان کا سارا کلام ان پر تنقید اور ان کی تربیت کا آئینہ دار ہے یہ تو ان عناصر کا تجزیہ ہے لیکن اگر سمتا کر دیکھا جائے تو اقبال کا مشن در حقیقت اس نظام کے خلاف علم جہاد بلند کرنا تھا جسے دور حاضر میں سیکولرزم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو اس وقت ساری دنیا میں رائج ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم ممالک کی بھی کوئی تختیص نہیں اس نظام میں حق حکومت یعنی قانون سازی کا اختیار انسانوں کو حاصل ہوتا ہے خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہوئی اور مذہب کے متعلق کھلی چٹّی ہوتی ہے کہ جس کو جو بیمے جی آئے کہے, آ, آئے کہے اور کرے حکومت اس میں دخل نہیں دیتی بلکہ اسے مذہبی آزادی کہہ کر مدہ پرست کے سر پر اپنا عظیم احسان دھرتی ہے وہ غیر اسلامی نظام یہ وہ غیر اسلامی نظام ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہی ہوئے اقبال کہتا ہے کہ جلالے پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جمہوری تماشا جلالے پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جڑا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی دین بھی मगर میں تبدیل ہو کے چنگیزیت کا مظر ہو جاتا ہے سیاست فرونیت میں تبدیل ہو کر وہ بھی فرونیت کا مظہر بن جاتی ہے جڑا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی نہ دین باقی رہتا ہے نہ سیاست اسلامی باقی رہتی وہ ملا کے اسلام کے متعلق کہتے ہیں متا شیخ اساتی رہن دودھ حدیث او ہم تخمین و زن دود خلو اسلام اُ ذمدار بارس حرم کیوں دیر بور اون برہمن بو یعنی اس کا پیش کردہ اسلام زمانہ قبل اد اسلام جاہلیت کے زمانے کا اسلام ہے جب قابل ایک بنا تھا اور یہ اس کے متولی یا پجاری تھے وہ مسلمہ کے متعلق کہتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری اے پشتا سلطانی ہو ملائی ہو پیری اور دوسری جگہ ہے کہ چار مرگ اندر طے ای دیر میر یہ جو بہت سخت جان واقع ہوا ہے کہ اتنی زیادہ مخالفتوں کے باوجود ابھی تک اس میں جان بافی ہے اسی لیے یہ دیر میر کہا اسے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ زمین چار وارگ اندر طے ای دیر ویر خوب خارو والیو ہو پی وہ ملہ تو ایک جگہ کم نگاہ ہو تیر گا کو ہر جگہ گرد کہتے ہیں دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ دین کافر فکر و تدبیر جہاز دین ملا سی سبیل اللہ فساد مقل مطلب و ملا او اسرائے کتاب یوں سمجھیے کہ تیرے معذر زاد و نور آفتاب قرآن اور ان کی آپس کی نسبت یوں سمجھیے کہ ایک پیدائشی اندھا جس طرح کے سورج کی روشنی سے اب طور پر محروم رہتا ہے یہ کتاب اللہ کی بصیرت اور حقائق سے اسی طرح سے محروم رہتے ہیں لیکن علامہ اقبال نے مرغذہ اسلام اور اس کے علم برداروں کے خلاف منفیانہ تنقید پر ہی اکتفا نہیں کیا انہوں نے حقیقی اسلام کے احجا کے سلسلے میں مثبت نظریات اور تعمیری اقدامات بھی پیش کیے انہیں معلوم تھا کہ صدر افضل کے بعد آج تک یہ غور سے سننے کی چیز ہے انہیں معلوم تھا کہ صدر افضل کے بعد آج تک اسلامی حکومت کسی جگہ اور کسی زمانے میں بھی قائم نہیں ہوئی انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگر تو اس وقت دنیا میں بکثرت مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگی کہ اپنے ہاں قرآنی نظام رائج کر لے اس بنا اگر انہوں نے سوچا کہ ایسا نظام کسی ایسے خطۂ زمین ہی میں رائج ہو سکتا ہے جہاں پہلے سے کوئی نظام رائج نہ ہو یعنی وہاں پہلی بار کوئی پہ مملکت قائم ہو تاکہ اس میں قرآنی نظام بآسانی با رائب کیا جا سکے پاکستان کے خطۂ زمین کا مطالبہ ان کی اسی بالغ نظری کا رہی نمنت تھا حالات کا ایسا تجزیہ اور قرآنی نظام کے احیاء کے لیے اس قسم کا عملی حل استبال جیسا دیداگر ہی پیش کر سکتا تھا لیکن کسی ایسے خطے زمین کے حصول کے ساتھ ساری مشکل حالت نہیں ہو جاتی تھی وہ جانتے تھے کہ اس خطہ زمین میں پہلے سے کوئی مملکت قائم نہ بھی ہو تو بھی اس میں مسلمان تو باہر حال ڈالتے ہوں گے یہ مسلمان مختلف فرقوں سے وابستہ ہوں گے جن میں سے ہر فرقہ کی اپنی اپنی فکا ہوگی لیکن اسلامی نملکت تو اسے کہا جائے گا جس میں تمام مملکت میں ایک ہی ذات کا ایک قوانین رائج ہو جس کا اطلاق تمام مسلمانوں پر یت طور پر کیا جا سکے یہ تھی اصل دشواری لیکن انہوں نے اس مشکل ترین سوال کو ویسے ہی چھوڑ نہیں دیا وہ شاعر نہیں تھے جو تخجلات کی دنیا میں بستے ہیں وہ میرے نفکر بھی نہیں تھے جن کی ساری عمر تصورات کی فضا میں بفر ہو جاتی ہے اور عملی دنیا سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اس قسم کی تجریبی فکر کے وہ سخت خلاف تھے اسی بنا پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے بری ہے مستی اے اندیشہ اطلاقی وہ حکیم مت بھی تھے اور متنمند بھی تھے اس لیے انہوں نے اس سوال پر بڑی گہری نظر سے غور و فکر کیا کہ دور حاضر میں اسلامی مملکت میں قانون سازی کا اصول اور طریق کیا ہونا چاہیے اس موضوع پر انہوں نے اپنے مار کا آرہ خطبات کے مجموعے کے چھٹے خطبے میں وہ جسے انگریزی انگریزی کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام اصل میں بنیادی طور پر وہ چھ خطبے تھے ایڈریس تھے اس کے بعد ایک اور کا اضافہ ہوا تو یوں وہ ساتھ ستنے ہوئے لیکن عام طور پر سکس لیکچر کے اس نام سے ہی وہ مشہور ہیں میں ان کی اس تفصیلی بات کو نہایت مختصر الفاظ میں پیش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک بار پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی مملکت کی تشکیل کے راستے میں وہ کون سی مشکل تھی جس کا حل علامہ اقبال کے پیش نظر تھا جب حضور نبیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلامی مملکت کی تشکیل فرمائی تو وہ ایسے افراد پر مشتمل تھی جو ہماری طرح پہلے سے مسلمان نہیں تھے بلکہ پہلے پہلے تعلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے لہذا ان میں کوئی باہمی اختلاف نہ تھا نہ ان کے الگ الگ سرکے تھے نہ جدا جانا فطحیں تھیں وہ کتاب اللہ کو ضابطہ حیات مان کر اسلام لائے تھے بنا دری ان سب نے بنا تلد کتاب اللہ کو اپنی مملکت کا ضابطہ قوانین قرار دے لیا جس کی عملی تعمیل مملکت کی مرکزی اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رثاثت سے ہوتی تھی یہ صدر اول کی بات لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ جس مملکت کی تشکیل کی تجویز زیر غور تھی اس میں بسنے والے مسلمان مختلف سرکوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں شیعہ اور سنی تھے صرف سنیوں میں اہل حدیث تھے اور اہل فقہ بھی اہل فقہ بلا موم چار فرقوں میں منقسم ہوتے ہیں یعنی ہنسی مالکی سیاسی اور ہمبلی لیکن مجوزہ में میں اکثریت ہنسیوں کی تھی से یہ بھی دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے یعنی دیوبندی اور بریلوی جی ان میں سے ہر فرقہ کسی کا الگ اہل حدیث براہ راست احادیث ہی ہیگو قانون شریعت مانتے ہیں لیکن اہل فقہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ائمہ نے قرآن اور حدیث پر غور کر کے جو ضابطۂ قوانین شریعت مرتب کیا تھا وہی اسلامی قانون ہے ان میں سے کوئی فرقہ بھی اپنی فقہ کے سوا کسی ضابطۂ قوانین کو اسلامی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ دشواری علامہ اقبال کے پیش نظر تھی وہ جانتے تھے کہ اگر اس صورتحال کو بجن سے ہی قائم رہنے دیا جائے تو وہ مملکت متشکل ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ مملکت کے وجود کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں ایک دام کا قانون نافذ ہو وہ لاب جس کا اطلاق تمام افراد مملکت پر یکساں ہو سکے سیکولر نظام نے تو اس دشواری کا حل یہ سوچ لیا کہ پرسنل لاز ہر فرقے کے الگ الگ تسلیم کر لیے گئے اور پبلک لاز حکومت کے خود ساختہ قوانین قرار پائے جن کا اطلاق تمام باشندوں پر یکساں ہو لیکن اسلامی مملکت میں ایک تو پرسنل لاج اور پبلک لاگ میں تفریق نہیں کی جا سکتی اور دوسرے اس میں خود پبلک لاگ کی حیثیت بھی قوانین شریعت کی ہوتی ہے عام ان کی قوانین کسی نہیں ہوتی سوال یہ تھا کہ کیا ان حالات میں ایسی اسلامی مملکت قائم کی جا سکتی ہے جس میں ایک ہی رابطہ یہ قوانین تمام مسلمانوں پر یکساں طور پر نافذ ہو سکے یہ تھا وہ سوال جس کا جواب علامہ اقبال نے اپنے مجموعہ خطبات کے چھٹے خطبے میں نہایت شرا اور بٹ سے دیا انہوں نے سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو قوانین احکان شریعت کے نام سے رائج ہیں وہ سب کے سب غیر متبدل ہیں انہوں نے اس غلط فہمی کو دور کی انہوں نے کہا یہ ان کا اکتبار. انہوں نے کہا کہ اسلام کا پیش کردہ تصور یہ ہے کہ حیاتِ کلی کی روحانی اساس اور ابدی ہے لیکن اس کی نمو تغیر و تنزو کے پیکروں میں ہوتی ہے یہ ذرا اصطلاحی سی چیزیں آ گئی آگے اس کے بعد سادہ زبان میں یہ بات بیان ہوتی ہے جو معاشرہ حقیقت مطلقہ کے متعلق کس قسم کے تصور پر متشکل ہو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں مستقل اور غیر, تغی... اور غیر تغی... مستقل اور تغیر پذیر جیسے متضاد عناصر میں اسے پرماننس اینڈ چینج اس سے انگریزی زبان نے انہیں تعبیر کیا مستقل اور تغیر پذیر جیسے متضاد عناصر میں مطابق پیدا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی اجتماعی زندگی کے نظم و ضبط کے لیے مستقل اور ابدی اصول ہوں اس لیے کہ اس دنیا میں جہاں تغیر کا دور دورہ ہے ادبی اصول ہی وہ محکم سہارا بن سکتے ہیں جن پر انسان اپنا پاؤں ٹکا سکے اگر ابدی اصولوں کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کے دائرے میں تغیر کا امکان ہی نہیں وہ تغیر جسے قرآن نے عظیم آیات اللہ میں شمار کیا ہے تو اس سے زندگی جو اپنی فطرت میں متحرک واقع ہوئی ہے یہ اکثر دامد اور متسلط بن کر رہ جائے گی یورپ کے عمرانی اور سیاسی علوم میں جو ناکامی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی ادبی اور غیر متبدل اصول حیات نہیں تھے اس کے برعکس گزشتہ پانچ سو سال میں اسلام جس قدر جامن اور غیر متحرک بند کر رہ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقل اقبار کے دائرے میں اصول تغیر کو نظر انداز کر رکھا ہے لہذا دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اسلام کے वजा قطع اور ترتیب में کون سا اصول حیات کار فرما ہے یہ اصول وہی ہے جسے اجتحاد کہتے انہوں نے اس حقیقت پیشی خدا کے آخری شطور میں ان الفاظ میں دوہرایا کہ زندگی کی روحانی بنیاد مسلمان کا ایمان ہے ایسا ایمان جس کی خاطر ہم میں سے کم از, از کم پڑھا لکھا آدمی ہم میں سے کم از کم پڑھا لکھا آدمی بھی بنا توقع و تعامل اپنی جان تک دے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اسلام کا بنیادی تخزل یہ ہے کہ اب دہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس بنا پر ہمیں دنیا کی سب سے زیادہ آزاد قوم ہونا چاہیے پہلے زمانے کے مسلمان جو ایشیائے قبل علیہ اسلام کی روحانی غلامی سے نئے نئے آزاد ہوئے تھے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ختم نبوت کے اس بنیادی تخجم کی اہمیت کا صحیح اندازہ کر سکتے لیکن دور حاضر کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن کو اچھی طرح سے سمجھیں قرآن کے غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں یہ ہے وہ اصول عزیزان مند جو انہوں نے دیا تھا قرآن کے غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں اپنے معاشرہ کی تشکیل جدید کرے اور وہ عالمگیر جمہوریت قائم کر کے دکھا دے جو اسلام کی اصل و غائب ہے لیکن جو ابھی پورے طور پر بے نقاب ہو کر دنیا کے سامنے نہیں آئی اس اصول کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلامی کا قوانین میں غیر متبدل صرف خدا کی کتاب ہے اس کی روشنی میں جس قدر قوانین و ضوابط مرتب کیے جائیں گے ان میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے اور یہ تبدیلی اسلامی مملکت کرے گی کوئی فرد یا کوئی فرقہ یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت یا کوئی پارلیمان نہیں کر سکے انہوں نے اس نقطہ مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے اسی خطبہ میں کہا آئیے اب ایک نظر ان اصولوں پر ڈالیں جو قرآن نے قانون سازی کے سلسلے میں دیے ہیں ان پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان اصولوں کی روح سے یہ قتل نہیں ہوتا کہ انسانی فکر سلب ہو جائے اور قانون سازی کے لیے کوئی میدان ہی نہ رہے اس کے برد ان اصولوں میں جس قدر وفت رکھی گئی ہے اس سے انسانی فکر بیدار ہوتی ہے یہی وہ اصول تھے جن کی رہنمائی سے ہمارے قدیم فوتہ نے قانون شریک کے متعدد مطلب نظام مرتب کیے اور اسلام کا طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ اخلاقی اور معاشرتی نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کو جو اس قدر کامیابی حاصل ہوئی تو اس سے کام از کم آدھا حصہ انہیں کو کہا کی بالک نظری کا رہینے منت تھا چنانچہ روم کریمر اس سلسلے میں دکھتا ہے کہ کریموں کو دو چھوڑ کر دنیا میں سوائے اربوں کے اور کوئی کام ایسی نہیں جس کے پاس اس قدر احتیاط سے مرتب کردہ قانونی نظام ہو انہوں نے ان فکری نظاموں کو تن فکہار کے ان کارناموں کی بڑی تاثیر کی ہے اسے اپنے اپریشیئر کیا ہے لیکن اس سے اختلاف کہاں کیا ہے وہ آگے بات آتی ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں اس تمام ہما کے باوجود یہ قانونی دبابط بلا کر انفرادی تعبیرات کا مجموعہ ہے اس لیے انہیں حتمی اور قطعی سمجھ لینا غلط ہے مجھے اس کا علم ہے کہ علماء اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مشہور مذہب اربا اپنی اپنی جگہ مکمل اور مختم ہیں لیکن نظری طور پر اشتہاد مطلق کے امکان سے انہیں بھی انکار نہیں ہوا میں نے پچھلے صفحات میں یعنی انہی, اسی کتاب کے پچھلے صفحات میں ان افباب و علم سے بحث کی ہے جو علماء کی اس ذہنیت کا موجب بنے لیکن چونکہ اب حالات بدل چکے ہیں اور دنیا اسلام ان تمام نئی نئی قوتوں سے دوچار اور متاثر ہے جو زندگی کے مختلف گوشوں میں فکر انسانی کی نشو و ارتقا کے وجود میں آ گئی ہیں اس لیے مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس قدامت پرفتانہ ذہنیت کو باقی رکھا جائے میں پوچھتا ہوں کہ کیا ان مذاہب سے کے کہ بانیوں میں سے کسی نے بھی اپنی تعبیرات و تعبیرات کو قطعی کامل مختتم اور صاف و خطا سے مبررہ سمجھا کبھی نہیں اس لیے اگر دور حاضر کے اعتدال ادال پسند مسلمان زمانے کے بدلے ہوئے حالات اور اپنے تجربے کی روشنی میں سیکا کے اصول سیاسی کی نئی تعبیرات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہ طرز عمل میرے خیال میں بالکل بجا اور درست ہے خود قرآن کی یہ تعلیم کہ حیات ایک ترقی پذیر عمل ارتقاء ہے اس کی مختضی ہے سنیے کس بات کی مختصی ہے خود قرآن کی یہ تعلیم کہ ہزار ایک ترقی پذیر عمل ارتقاء ہے اس کی مختوی ہے کہ ہر نئی نسل کو اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مشکلات کا حل خود تلاش کرے وہ ایسا کرنے میں صدق کے علمی سرمایہ سے رہنمائی ہو سکتی ہے صرف دہاروں تاکہ پورا فکر سامنے آ جائے قرآن کی یہ تعلیم کے حیات ایک ترقی پذیر عملے ارتقا ہے اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر نئی نسل کو اس کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مشکلات کا حل خود تلاش کرے وہ ایسا کرنے میں صنعت کے علمی سرمایہ سے رہنمائی تو لے سکتی ہے لیکن اسلام اسلاف کے فیصلے ان کے راستے میں روک نہیں ڈال سکتے اور ہم اپنے ازیز آنے مند کہ انہوں نے اس مشکل کا حل کیا بتایا اپنی طرف نے نہیں بتایا قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں وہ حل یہ لگاتے ہیں یہ بات ستا کے متعلق ہوگی لیکن نازک ترین مسئلہ احادیث کے متعلق آ جاتا ہے ہر چند ستا کا مدار بھی ان احباب کے مسئلے کے متعلق یہی ہے کہ ان امرار نے قرآن اور احادیث کی روشنی ہی میں فکا مرتب کی تھی لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ایک گروہ ایسا ہے جو حالثہ تن